نفاق کہ جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس نے لڑائی بھی نہیں کی مماتا بلم یزو اگر لم یجاہد کہہ دیتا اللہ تو پھر جیاد کا معنی لمبی لے لیتے لوگ مراد اس لیے جہاد کا معنی اس سمجھایا غزا یغزو غز ون غزبے کے لیے نکلنا غزا لڑنے کے لیے نکلنا جو مر گیا بلم یغزو اور اس نے لڑائی نہیں کی واللم نفسہ اور لڑنے کا شوق بھی نہیں ابرا اس کے دل میں اس کا دل بھی دل میں یہ شوق نہیں آیا کہ میں بھی جاؤں لڑ ہر شخص کی ذمہ داری ہے یہ چند افراد مراقت سے بچ جائے تو کافی ہوتا ہے ہر شخص کی تو اس لیے وہ کہتے ہیں فرض آئیں لیکن جمہور علماء کرام جمہور عالیہ سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ جہاد عام حالات میں فرض ہے کہ اتنے مسلمان ادا کر لیں کہ جہاد ہوتا رہے تو سب کے سر سے گناہ چل جائے گا اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو اس صورت میں سارے فرض چھوڑنے کے گناگار ہیں ان حضرات کے پاس بڑے مضبوط دلائل ہیں آپ بھی ان میں سے چند یاد کر لیں بجلی کی لائن بدل رہے ہیں تو ساتھی آپس میں تھوڑا دو دو آدمی مذاکرہ کر لیں جو اب تک پڑا ہے یہ جو آیات میں نے بتائی ہی ہیں جو عقیدہ میں نے بتایا اس کا مذاکرہ کر لیں آپس میں بٹی صاحب نے نہیں دوڑایا تو پچانوے پڑھیں جو ان حضرات کی دلیل ہے یہ بہت مزے بات ہے آپ کو اس میں آج عجیب عجیب نقطے پتا چلیں گے انشاءاللہ برابر نہیں ہو سکتے ایمان والوں میں سے وہ لوگ جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کے رستے میں اپنی مال اور جان سے اللہ تعالیٰ نے جان سے ما... اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے دراجات میں بیٹھنے والوں پر وہ کلو اللہ الفسنا اور اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا تو جب بیٹھنے والوں کے لیے بھی بھلائی کا وعدہ ہے جو کسی حضر سے بیٹھے ہوئے ہوں یا کسی وجہ سے بیٹھے ہوں تو معلوم ہوتے فرض کی ہے اگر فرض عین ہوتا تو پھر ان کے لیے کوئی اچھا وعدہ نہیں ہونا تھا بہت مضبوط دلیل ہے ان کی اسی طرح سے توبہ کی آیت نمبر ایک سو کا نل مل کلو لا اللہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ اور مسلمان مسلمانوں کے لیے یہ نہیں کہ وہ سارے جہاد میں نکل کھڑے ہوں فلامت بلکہ ترتیب ہی ہے کہ کچھ لوگ نکلے اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کے دین سیکھیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں یا کچھ لوگ لڑنے کے لیے نکلیں اور کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے نکلیں اور جو لوگ دین سیکھنے کے لیے پیچھے بیٹھے ہوں گے یہ پھر اپنی قوم کو اللہ کے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے اور انہیں دین پر لائیں گے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سب کا نکلنا ضروری نہیں ہے تو جہاد فرض بھر عام حالات میں یہ دو دلیلیں کافی ہیں میرے خیال میں تو خلاصہ یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت جماعت کی ہاں جہاد ابتدائی طور پر فرض عین ہے یا فرض کفایہ فرض کفایہ ماں سمجھ گیا یعنی اگر مسلمانوں میں سے بعض افراد نکل کے ٹھیک ٹھاک لڑائی کر رہے ہوں تو سب کے سر سے یہ فرض ثابت ہو جائے لیکن بعض حالات ایسے ہیں کہ جن میں جہاد فرض عین ہو جاتا اب ہم نے اس پر دو باتیں کرنی ہیں پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ فرض کفایا کب رہتا ہے اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ فرض عین کب ہوتا ہے اور تیسری بات یہ کرنی ہے کہ جہاد کے فرض کپایا ہونے سے مسلمانوں کو گھر بیٹھنے کی ترغیب ملتی ہے یا جانے کی ترغیب ملتی ہے یہ تین باتیں کرنی ہے ہم نے پہلی بات عام حالات میں جہاد فرض کپایا ہے عام حالات کے چار معنی ہے آم حالات کے کیا مانا ہے چار. چار. چار نمبر ایک الک فاروسی بلا د فتح شامیہ میں بھی لکھا ہے تمام فتح میں لکھا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہوگا جب کافر اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے کوئی کافر بھی حملہ کر کے مسلمانوں کے کسی ملک میں کسی ایک چپا یا ایک پالے زمین پر قابض نہ ہو اس صورت میں جہاد فردے کفایا ہوگا یہ تمام پتہ کو آپ کھول کے دیکھ لیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے کے وارو کی بلا دی فرض ان دخل و بلا دا روہل میں علامہ لوسی لکھتے ہیں جہاز فرض عین ہے جب کافر ہمارے کسی ملک میں داخل ہو جائیں وہ فرض و کفایت ان, ان کانوں پہ پلا اور فرض کفایا رہے گا جب کہ وہ اپنے شہروں میں بات آ رہی جن نمبر دو مسلمانوں کے امیر نے جو ان کا شریع امیر ہو اس نے انہیں نکلنے کا حکم نہ دیا ہو تو تب فرض کفایا ہو فرض کفایہ کی کتنی صورتیں میں نے کی ہیں چار ان میں سے دو بتا دی پہلی شرطار سی بلا دی اپنے ملکوں میں بیٹھے ہیں کوئی ہمارے سے لڑنے نہیں آ رہا امن سے اپنے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آج کل ہے کسی بھی ملک میں وہ نہیں آئے ہوئے اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جی آئے ہوئے اچھا آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا حالات کا ہم تو دوسرا مسلمانوں کے امیر نے انہیں نکلنے کا حکم نہ دیا ہو بات ذہن میں آ رہی ہے آپ کی تیسری چیز کہ مسلمانوں کی کوئی زمین کوئی فرد کوئی ملکیت والی چیز کافروں کے قبضے میں نہ ہو قید میں نہ ہو جیسے آج کل ہے نہ کوئی زمین ان کے پاس ہے ہماری نہ کوئی فرد ہمارا ان کے پاس ہے نہ کوئی اور چیز ہے لے کے جا رہے ہیں جا. یہ فکان لکھا ہے میری کوئی بات نہیں ہے وہ ابھی میرے ساتھ چلیں جہاں میں رہتا ہوں بہت ساری کتابیں رکھی ہیں پھر اور جگہ چلیں میں ایک ایک چیز حوالے سے بتاؤں گا ان نمبر تین نمبر چار مسلمان آزاد ہوں اپنے دین پر عمل کرنے کے بارے میں اور کافروں کی طرف سے ان کے شہائر پر پابندی اور حملے نہ ہو رہے ان چار صورتوں میں اگر یہ چاروں صورتیں موجود ہوں تو زیاد مسلمانوں پر فرض کھایا ہوگا کچھ مسلمانوں پر یہ ہوگا کہ وہ نکلے اور چانبروں کے ملکوں میں جائیں ان کو جا کے دعوت دیں دعوت نہیں مانتے تو جزیے کا کہیں قتال کا کہیں تو باقی تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہوتا رہے گا اور تمام مسلمان گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے آپ میری بات کو غور سے نہیں سمجھ رہے غور سے سمجھتے تو آپ کے دل ہل جاتے بالکل کہ فرض کمایا بھی کتنا سخت ہے وہ فرض کفایہ یہ نہیں ہے جو آج ہے فرض کفایہ میں بھی جانا پڑتا ہے ان کے ملکوں میں جانا پڑتا ہے کیونکہ میں نے کہا فرض کفایہ چار صورتیں ہوں تو رہے گا پہلی کیا بتائیے وہ کہاں رہتے ہوں اپنے اپنے ملکوں میں کوئی حملہ نہیں کوئی ہجوم نہیں ہمارے اوپر اپنے اپنے ملکوں میں امن ہے ساری دنیا میں امن ہے وہ اپنے ملکوں میں بیٹھے ہیں دوسری چیز میں نے کیا کہی مسلمانوں کے امیر نے بھی نکلنے کا باقاعدہ آرڈر اور حکم جاری نہیں فرمایا تیسری چیز ہماری کوئی زمین یا ہمارا کوئی قیدی ان کے قبضے میں نہ ہو نمبر چار شاعر اسلام پر دنیا میں کسی جگہ کوئی پابندی نہ ہو ہر مسلمان شاعر اسلام پہ عمل کر سکتا ہو ان چار صورتوں کے باوجود دیہات فرض رہے گا اور مسلمانوں میں دات سے کچھ افراد کو لڑنا پڑے گا تب جا کے ساری امت گناہ سے بچے گی اور اگر چند افراد بھی نہیں نکلیں گے لڑنے کے لیے تو ساری امت اللہ کے دردناک عذاب کا شکار ہو جائے گا ساری امت اب یہ جماعت جو لڑنے جائے گی یہ کہاں لڑے گی جا کے اپنے ملک میں لڑے گی اپنے ملک میں تو آئے نہیں نا وہ لڑنے کے لیے کہاں جائے گی جی یہ سفر کر کے لڑنے جائے گی عجیب ہے لوگ آج جتنا بھی دنیا میں جہاد ہو رہا ہے تو سارا اپنے دشا میں ہو رہا ہے ہمارا فلسطین ہم سے چھینا لڑ پڑے ہم تو نہیں گئے لڑنے وہ آئے لڑنے کے لیے کشمیر میں ہم تو نہیں گئے لڑنے وہ آئے لڑنے کے لیے افغانستان میں ہم تو نہیں گئے لڑنے وہ آئے لڑنے ہم سے مراد مسلمان ہیں میں مراد نہیں ہوں دنیا کے اندر وہ آئے لڑنے کے لیے ہم تو نہیں گئے ساری دنیا میں اپنی جگہوں کا دفاع ہو رہا ہے کسی ایک جماعت کا نام بتا دو جو خود ان کے علاقے میں گئی ہو لے ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا لکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر پر فرض ہے کہ سال میں ایک یا دو جماعت بھیجے گا ایک یا دو جماعت بھیجے گا لڑنے کے لیے اگر نہیں بھیجے گا اس ایمام کو معذول کر دو اس نے مسلمانوں کو قرآن سے محروم کیا ہوا ہے معذول کر دو تمام کو کہا ہم فقہی کتابیں پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں کیا شان والے فقہات ہیں بھولے باد کیا انہیں پتا نہیں تھا ہم بھی آنے والے ہیں بعد میں کیا کیا لکھے اس پہ بحث کی ہوئی ہے ایک کتاب میں کہ سال میں دو جماعتیں لڑنے کے لیے جائیں گی یا زیادہ جائیں گی ایک فقیر نے لکھا نہیں دو کافی ہیں اگر دو بھیج دے تو اس خلیفہ کو معذور نہ کرو اسے معاف رکھو مسلمانوں کی منت دوسرے فکا کہتے ہیں نہیں جی تم نے جو دیہات کے تین اہداف بتائے ہوئے ہیں نا کل لکھوائے تھے میں نے تین آہداف پہلا آداب اسلامی دعوت محفوظ ہو جائے دوسرا ادب مستقفین کی حفاظت ہو جائے تیسرا رد العدوان وہ کہتے یہ تین ادب نہیں ہے چوتھا ادب بھی ہے وہ ہے ادخال الاسلام کی بلاد الکفار کافروں کے ملکوں میں اسلام کو داخل کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے دو جماعتیں کافی ہوں گی زیادہ پھینکنی پڑیں گی میں نے کہا پکار تم لڑتے رہو کاش تمہیں ہمارے حالات پتہ چل جاتے کہ ہم تو اپنا دفاع کرنے سے بھی مجبور ہیں دے جی جائے کہ ہم اس کا مطالبہ کریں کہیں اور جائیں گے اپنے دفاع کے لیے بھی کہتے ہیں پاگل خاموش ہو مسلت نہیں تمہارے اندر حکمت نہیں وہ آ کے ہمیں مار دیں گے ویسے تو ہم نے اللہ سے بیمہ کرایا ویسے ہم نہیں مریں گے وہ آ کے ہمیں مار دیں گے کوئی بات دہم میں آ رہی آپ ہزار میں کہتا ہوں تو پر سے کپایا ہم نے بھی تسلیم کیا اس لیے کہ جمہور عالیہ سنت میں ہم بھی شامل ہیں نا لیکن فرض کفایہ جا... چار سورتیں موجود ہونے کی شکل میں رہے گا فرض کر لو وہ چاروں صورتیں موجود ہیں آج فرض کر ملکوں میں کر لیا فرض آپ لوگوں نے کوئی نہیں کشمیر میں کوئی نہیں فلسطین میں کوئی نہیں افغانستان میں کوئی نہیں تینیا میں کوئی نہیں جو ہے وہ خلیج میں کوئی نہیں عراق میں کوئی نہیں کوئی کوئی نہیں سب کر لیا فرض آپ نے کر لو تھوڑی دیر کے لیے کیا جاتا ہے نمبر دو مسلمانوں کے کسی امیر نے بھی نہیں کہا کہ نکلو کیونکہ وہ تو کیسے کہیں مشکل ہے کیا نمبر تین کہیں کوئی ہمارا آدمی قید بھی نہیں ان کے پاس کوئی زمین بھی ہماری ان کے قبضے میں نہیں سب کچھ ہمارا اپنے پاس کرو کرو فرق تھوڑی دیر کے لیے تو بادشاہ بن جاؤ دکھوں سے آزاد ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے نمبر چار شاعر اسلام کے ساری دنیا میں عمل آسان ہے جی جہاد بھی شاعر اسلام میں تھے جب جہاد جی کی دعوت پہ پابندی لگے تو یہ بھی کفر کے متراز ہوتا ہے آپ یہ تصور کر لو کہ آپ دنیا میں جہاں جاؤ جہاد جی کو چھولا فیانی سے تقریر کرو آزانے تو نمازیں پڑھو کوئی بابری مسجد نہیں گری دماغ سے نکال دیں نکالتے نکال دی آپ لوگوں نے اب بھٹی صاحب کیسے دور میں بیٹھے ہیں آج کہ ساری دنیا کے کافر اپنے اپنے ملکوں میں سمٹ کے پڑے ہوئے ہیں. کہیں کوئی ہمارا آدمی ان کے قبضے میں نہیں کوئی ہماری زمین ان کے قبضے میں نہیں بات ذہن میں آ گئی شاعر اسلام آزاد تب بھی بھٹی صاحب پر زیادہ فرض رہے گا کفایا کی شکل میں کہ اب آپ کو ان کے ملکوں میں جانا ہے لڑنے کے لیے تو آپ نے فرض کر لیا چاروں صورتیں موجود ہیں اب مجھے اس جماعت کا نام بتائیں جو کھئی ہوئی ہے لڑنے کے لیے نہ سوچیں کوئی تو ہوگی بتائیں بھائی آپ ایک ایسے دور میں بیٹھے ہیں جب اسلام عزت عظمت کے ساتھ رہ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اب آپ وہ جماعت بتائیں جو کفایہ ادا کرنے گئی ہے جو جنازہ پڑنے گئی ہوئی وہ جماعت بتائیے کوئی نہیں گیا ہوگا پھر سارے گناگر ہو رہے نہیں ہو رہے دردناک عذاب نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر دردنا یا تو پرانی کتابیں جلا دو قرآن میں سے عنایتوں کو کھرچ دو نبی کے غزوات کو مٹی ڈال دو اپنے اطلاق کے کارناموں کو جا کے کسی زمین میں کسی دریا میں بہا دو پھر تو سکون سے زندہ رہ سکتے ہو ورنہ کوئی رات سکون سے سونے کی نہیں کوئی دن سکون سے بیٹھنے کا نہیں ہے کوئی وقت اطمینان کا نہیں ہے تصورات میں کوئی ساتویں آسمان کی سیر کر رہا ہے کوئی آٹھویں پہ پہنچا ہوا ہے کسی کو کیا نظر آ رہا ہے کسی کو کیا, نظر آ رہا ہے? کو کیا رہا ہے? ان حالات میں خاص نظر آئے گا تو. اللہ والے موجود ہیں مگر ان کے دل دکھی ہیں صاحب کش صاحب صاحب معرفت لوگ موجود ہیں مگر ان کی راتیں اور راہوں کے اندر گزرتی ہیں فرض کفایہ کی شکل بھی موجود, موجود نہیں ہے اس کے باوجود بھی آدھا نہیں ساڑھے چار سو آئے تھے معطل پڑی رہے ہیں قرآن کی اور کوئی نہیں نکلتا اللہ ہی حفاظت فرمائے سمجھ آ آپ کو فرض کفایہ بھولیں گے تو نہیں اس مسئلے کو جس کو نہ آئے میں دوبارہ دورانے کی دس دفعہ دوہراؤں گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا لیکن سمجھ کے جاؤ اور سمجھاؤ جا جی ہاں افتان فرض ہے یا فرض کفایا فرض کفایا یہ سعید فر مس کے مذہب پہ ہیں بٹی صاحب جمہور جی ہاں ابتدا فرض ہے فرض کفایا لیکن فرض کفایا کن حالات میں ہوگا چار حالات اب ان چار حالات کے برآب جب حالات اگ آ جائیں گے تو جہاد فرض عین ہو جائے گا, دیو دیو دیو جائے گا اور فرض عین کا معنی ایک ایک فرد, ایک فرد, فرد, ایک فرد کو اللہ خطاب کرے گا دیو کہ تو بھی نکل تو بھی نکل تو نکل تو نکل بات سمجھ آ گیا جب ان چار حالات کے بعد تو معلوم ہوا فرض عین ہونے کی چار شکلیں فرض عین ہونے کی کتنی شکلیں ہیں چار شکلیں پہلی شکل ازا دخلو جب وہ ہمارے شہروں میں داخل ہو جائے تو کہا آگے ہاتھ لگاتے ہیں ٹریفک پولیس کی طرح کہتے ہیں رک جاؤ یہ جملہ بھی نہ کہو کیونکہ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ہمارے شہر میں داخل ہو جائے ہم کس لیے پیدا ہوئے اس نے فرمایا کہ ابھی چھیالیس میل دور ہو تو فرض فرجین ہو جائے گا اگر ان کے دل میں دماغ میں اس چیز کا کیڑا گل بلائے کہ ہم مسلمانوں کے علاقے میں جائیں اور قبضہ کریں ابھی مسافت سفر پر ہوں گے کہ مسلمانوں کے ایک ایک فرد پہ عورتوں پہ بچوں پہ بوڑھوں پہ غلاموں پہ مقروضوں پہ سب پر فرض اہم ہو جائے گا نہیں نکلیں گے تو سارے قناہ گار ہوں گے سارے ظلم کی موت مریں گے میں ذہن میں آ گئی فرض اہم ہونے کی پہلی شکل جب کافر ہمارے کسی ملک پر حملہ کر دیں اس ملک کے مسلمانوں پہ فرض عین اگر وہ کافی نہ ہو تو ان کے پڑوس والوں پہ فرض عین اگر وہ کافی نہ ہو تو ان کے بعد والوں پہ فرض عین یہاں تک کہ مشرق سے لے کے مغرب تک ایک ایک مسلمان پہ فرض عین ہوتا چلا جائے بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات دوسری شکل اس پر قرآن کی کئی آیتیں موجود ہیں دوسری شکل جب مسلمانوں کا امیر اعلان کر دے کہ سارے نکلو تو سب پر یا جن جن کا نام لے کر کہے کہ تم تم تم تو ان پہ فرض عائد ہو جائے گا مسلم میں روایت ہے بھائی تم پھر تم جب تمہیں امیر کی طرف سے نکلنے کا حکم مل جائے تو نکل کھڑے بات سمجھ آگی کہ نہیں آگی مسلمانوں کا ایک ہی امیر ہوتا ہے اس کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو وہ فرض ہو جاتا ہے تیسری شکل یہ میں ابھی سنوں گا آپ سب سے فرض عین کی چار شکلیں سنوں گا اس لیے سارے غور سے سن لیں سبق بند ہوتا ہے تو ہو جائے رات تک پڑھیں گے بارہ بجے تک انشاءاللہ لیکن یہ مسئلہ گھول کے پینا پڑے گا تیسری شکل کہ جب وہ مسلمانوں کی کسی زمین پر قابض ہوں یا کچھ مسلمان ان کے گرفتار مسلمان ان کے قبضے میں ہوں گرفتار ان کو چھڑانے کے لیے فرض عائن ہو جائے نمبر چار شاعر اسلام میں سے کسی پر پابندی لگا دیں اگر وہ کسی کو گرانے کی کوشش کریں شاعر اسلام میں سے اس کے دفاع کے لیے فرض اہم ہو جائے گا یہ چار شکلیں عام طور پہ ہیں علامہ شامی نے ایک اور شکل ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر جہاد فرض کفایا کی حالت میں ہو لیکن کافر اپنے اپنے ملکوں میں ہونے کے باوجود زیادہ طاقتور ہوں اور مسلمان تھوڑے ہوں تو تھوڑوں کے نکلنے سے تو کام چلے گا نہیں اس وقت بھی سب کو نکلنا پڑے گا کفایا ادا کرنے کے لیے سب کا نکلنا فرض اہم ہو جائے گا تھوڑوں سے تو کفایا ہوگی نہیں وہ سامنے طاقتور آ رہی ہے بھائی تو کتنی شکلیں فرض آئن کی اب میں دوبارہ دوہراؤں گا آپ سنیں گے پہلی شکل جب وہ حملہ کرنے کے لیے ہمارے کسی ملک یا شہر کی طرف چل پڑے تو ابھی وہ مسافت سفر پر ہوں گے کہ فرض ذہن ہو جائے گا نمبر دو مسلمانوں کا امیر ان کو نکلنے کا حکم دے دے ہاں اس میں نمبر تین میں اصل بات رہ گئی نمبر تین اس وقت ہے ازل تقل سفان جب دشمن آمنے سامنے آ جائے جب دشمنوں کی سفے آمنے سامنے ہو جائے مجاہدوں کے اس وقت کسی کا پیچھے ہٹنا آرام ہے اس وقت وہاں موجود لوگوں پہ فرض عین ہوگا یعنی جب وہ چیلنج کر دیں بات آپ حضرات کے ذہن میں آ گئی تو اب ہم اس کو یوں شمار کر لیں گے آسان کر دیں گے اس کو پہلا جب وہ حملے کے لیے چل پڑے دوسرا ہمارے کسی علاقے پہ قبضہ کریں کسی آدمی کو قید کریں یا شاعر اسلام پہ, پہ پابندی لگا دیں تیسرا جب دشمنوں کی اور ہماری آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں اور چوتھا جب ہمارا امیر نکلنے کا حکم دے دے تو ان چار شکلوں میں جہاد کیا ہو جاتا ہے فرض فرض ہے ایک ایک فرض سے فرض ہو جاتا دے. اب آپ مفتی ہیں میں مستفتی ہوں مستفی کہتے ہیں فتوا پوچھنے والوں کو تو میں آپ سب مفتی حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ ہمارے کسی شہر میں داخل تو نہیں ہوئے نا جی بھائی بتاؤ بھائی مفتی حضرات اچھا جی گھروں میں بھی داخل داخلہ دوسرا مسئلہ میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت سبیں آمنے سامنے کھڑی ہیں کہ نہیں کھڑی تیسرا مسئلہ آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں ہمارے کچھ لوگ کچھ زمینیں کچھ شاعر ان کے ہاتھوں پامال ہو کر ان کے قبضے میں ہیں یا نہیں ہیں ہیں ابھی کل ایک ساتھی کے لیے خبر آ رہی ہے جی سازی نہیں ہو رہی کہ انڈیا کی جیل میں اسے مار مار کے شہید کر دیا ہم نے کل سارا دن سبق کے بعد اور رات اسی مسئلے کی جستجو میں گزاری اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور چوتھی چیز مسلمانوں کے امیر نے نکلنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا تو ہمارا امیر نہیں ہے تو کون حکم دے سکتے ہے ہمیں جان چکے اول کسی کا ہے نہیں جن کا ہے ان کے بھی نیچے تین تین چار چار امیر ہیں تو جان چھوٹی خدا کا حکم بھی پامال اور دین بھی کیا جی راسب ہے یہ شریح امیر نہیں ہوتے جی بات سمجھ آ گئی آپ اس کو امیر سے معروم رہنا یہ بھی آزاد علیم کی ایک شکل ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص مر گیا اور اس کے گلے میں اس چیز کا عمارت کا توق نہ ہوا یعنی کسی امیر کے ہاتھ میں اپنی گرد نہیں دی ہوئی اس نے وہ جاہلیت کی موت مرے گا مردار مرے گا وہ تو جو لوگ دیہات کی بیٹھ کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں کتنی بڑی موت سے بچا ہے پھر اس کو نبھانا بھی چاہیے کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات تو اب میں مفتی ازاز سے پوچھوں گا کہ اس حال میں حالت فرض عین ہوگا یا فرض کفایا ہوگا فرض عین میں افراد کی طرح حکم متوجہ ہوتا ہے یا اس کام کی طرح متوجہ ہوتا ہے افراد میں آپ اور میں بھی شامل ہیں کہ نہیں ہیں اچھا پھر آپ کی مرضی آگے جو بھی کر پھر سن لیں کافر مسلمانوں پہ حملے کے لیے نکل پڑے مسافت سفر پہ ہوں فرض عین دشمن اور ہم آمنے سامنے صفوں میں آ جائیں فرض عین وہ ہمارے کسی مسلمان کو قید کر لیں کوئی زمین قبضے میں لے لیں شاعر اسلام پر پابندی لگا دیں فرض عین اور جب امیر نکلنے کا حکم دے دے فرض عین یہ ای چار شکلیں ہیں فرض عین ہونے کی پانچویں میں نے حالت کی تھی کہ جب لحاظ فرض کفایا کی حالت میں ہو وہ میں نے آپ کو تصورات میں وہ حالت بتائی تھی نا کوئی خواب لے گیا تھا آپ کو طور فرض مراقبہ کرایا تھا اس زمانے کا کہ جب وہ اپنے اپنے ملکوں میں ہم عزت سے اور یہ ان حالات میں اتفاق ایسا ہوا کہ وہ اپنے ملکوں میں ہونے کے باوجود طاقتور ہیں اور ہم چھوڑے ہیں اب اگر ایک دو جماعتیں گئی لڑنے وہ تو ماری جائیں گی وہاں تو اب پھر سب کو نکل کے اس فرض کفایہ کو ادا کرنا پڑے گا یہ پرانے زمانے کی باتیں ان کو یاد کر کے کیا کریں گے کس کس کو یاد ہو گئی چاروں شکلیں اب جن ساتھیوں کو یاد نہیں ہوئی وہ کٹھے بیٹھ کے دوہرائے ان کو کیونکہ اس سے آگے سبق لے جانا اچھا نہیں ہے پانچ منٹوں کے پاس میں پھر دوہرا رہا ہوں آخری دفعہ کہ جب وہ ہمارے کسی علاقے پہ حملہ کرنے کے لیے چل پڑیں مسافت سفر پر ہوں تو فرض عین ہو جائے گا نمبر دو ان کی اور ہماری سفے آمنے سامنے کھو دیں آمنے سامنے آ جائے تو فرض عین ہو جائے گا تیسری وہ کچھ افراد کو قید کریں یا زمین پہ قبضہ کریں یا شاعر پہ پابندی لگائیں تو فرض عائد ہو جائے گا چوتھا ہمارا امیر نکلنے کا حکم دے دے تو فرض عین ہو جائے گا یہ دوہرا لیں آپ اب اس کے بعد ایک زبردست بات آنے والی ہے ایک صورت بھی ہوگی تو فرض اہم ہو جائے گا چاروں کا ہونا ضروری نہیں ہے اب بہت دلچسپ بحث ہے لیکن اس میں آپ لوگوں کو اپنا جائزہ لینا پڑے گا سر سے پاؤں تک وہ ہے جہاد کی شرطیں پورے ملک میں آپ جہاں جائیں ہر کوئی کہے گا جہاد جی کی شرط ہی نہیں ہے تو کیسے جہاد ہوگا اسے پوچھو جہاد کی شرط کیا ہے کیسے پتہ نہیں عرب سے آجم تک یورپ سے ماوراؤ نہر تک میں نے مختلف مجموعوں سے پوچھا کہ جہاد کی شرطیں سناؤ کوئی نہیں سنا سکتا جب کرنا ہی نہیں ہے تو کیوں یاد کریں البتہ جب کہو کہتے شرطیں نہیں تو اب آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ آپ میں ہے کہ نہیں ہے باقی کو چھوڑ دو چھوڑ لیں گے جائزہ اور یاد بھی کر لیں گے ساتھ ساتھ شرطوں کو شروع کریں پھر لکھنا چھ شرطیں اور مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ آپ میں پائی جاتے کہ نہیں پائی جاتی کیونکہ بعض شرطیں ایسی ہیں جو صرف آپ کو پتہ ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ پائی جاتی ہیں کہ نہیں پہلی شرط ہے مسلمان ہونا کچھ چھلکا لگ گیا تو تین مریدین گرے اس چھلکے کو اتارنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کھینچ کے ہمیں جہاز میں لے گیا یاور سے آگے ایک باڑی کا علاقہ تھا اس علاقے سے آگے گئے اب رات کو تین بجے کو وضو وغیرہ کرنا تھا اٹھے تو اوپر کھڑا تھا تو پھسل کے نیچے چشمے میں دیکھا کوئی مرید ہو کوئی اٹھائے کوئی شاگرد ہو کوئی نہیں رات کے تین بجے سارے سردے پاؤں تک کپڑے گیلے اور چوٹ لگی ہوئی بھاری جسم آدمی کو تو ویسے ہی گرنے میں آسانی ہوتی ہے بہانا چاہیے تھوڑا سا پتہ چل گیا کہ کلّی دینا یا جزی دین ڈیڑھ ڈیڑھ سو نفل پڑھواتے ہیں یہ حضرات تربیتوں کے دوران اور چھوٹی سی بات پہ پچیس پچیس ڈپس نکلواتے ہیں بازو کو پتہ چل جاتا ہے کلو دینا یا جزی دینا آگے تو دیکھیں ذرا محسوس ہو جائے گا سب کچھ ان شاء اللہ تو ابھی آپ کو علم کا ایک اور بات इस ہوگیا اب آخری بات میں اس موضوع پہ جو कराए کیا کرتا ہوں یاد کرائی جاتی ہے اس کو یاد मत के کے ساتھ فرض کفایا کا موضوع لایا جاتا ہے جی آج فرض کفایا ہے تو ہم نہیں نکلیں گے آپ ماضی میں حضرات علماء کو دیکھیں صحابہ سے شروع کریں یہ مسلمانوں کا انتظام درست رکھنے کے لیے فرض کفایہ کا لفظ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اتنے فضائل ہیں تہاس کے اتنے فضائل ہیں،, اتنے فضائل ہیں اتنے فضائل ہیں کہ حد نہیں ہے کوئی حد مسلمان کو کعبہ سے پیار ہے کہ نہیں حدیث میں بتایا گیا کعبہ میں عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے دیا. مسلمان کو مسجد نبی سے پیار ہے کہ نہیں اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے سمجھایا کہ مسجد نبی میں نماز سے بھی زیادہ حضر ہے ثواب زیادہ حضر ہے جہاز مسلمان کو حج سے پیار ہے کہ نہیں بتایا گیا کہ حج سے بھی زیادہ حضرت ملے گا کہ حج فرض نہ ہوا ہو حج فرض ہے تو جانا پڑے گا اس کو چھوڑنا پھر یہودیت اور نصرانیت بن جاتا ہے مسلمان کو راتوں کو نوافل کا اہتمام کا شوق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا گا اس سے بھی زیادہ افضل شب کی رات اگر کسی کو جا کے کعبہ میں حجر کے سامنے نماز پڑھنے کا موقع ملے مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اس سے بھی فرمائیں جی ہاتھ مینار اور عرفات میں جانے پہ دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا فرمائیا اس سے بھی زیادہ افضل جہاز تو اتنا زیادہ جہاد کے فضائل بیان ہوئے اسلام کی حفاظت کے لیے کہ سیدنا عثمان غنی کہتے تھے کہ میں ایک حدیث تم لوگوں کو سناتا نہیں ہوں تم مکہ مدینہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے سب ہمیں پیتے کا انتظام چلانا مشکل ہو جائے گا لیکن جب بورے ہو گئے فرمایا کہ بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں حدیث کو چھپانے والا نہ بنوں تو سن لو پھر وہ حدیث سنائی کہ ایک رات اللہ کے رستے کا پہرا دوسری جگہوں پہ ہزار راتیں عبادت کرنے سے افزا یعنی ہزار راتیں کعبہ میں اشاع لے کے بجٹ تک نماز پڑھتا رہے کعبہ میں کھڑے ہو کر اس سے بھی زیادہ ایک رات کا پہرہ دن تو جو صحابہ کو تو آخرت چاہیے تھی نا تو جس کو ایک ہزار راتوں کی محنت ایک رات میں مل رہی ہے وہ بھاگے گا نہیں بھاگے گا یہ ذرا بزنس مینوں سے پوچھو تاجروں سے ان سے کہو کہ فلاں جگہ یہاں تمہیں جو نفع ہو رہا ہے نا فلاں جگہ جاؤ پانچ دن کا کہ دن میں ہو جائے گا ایسے دوڑیں گے کہ کیا کہنے اور کہو ایک سال کا نفع ہو جائے گا تو اس سے بھی تیزی سے دوڑیں گے اور دے جائے کہ تراسی سالوں کا نفع ہو جائے, جائے, جائے, جائے ایک دن میں پھر تو دوڑ لگا دیں جس کو آخرت بقا مقصود ہے وہ تو گا تو تب ان حالات میں کے پیچھے کا نظام درہم برہم نہ ہو جائے آخر مسجدیں بھی تو آباد رکھیں ہیں علم تعلیم و تعلم کو بھی تو درست رکھنا ہے مسلمانوں کے کہ جو حکومتی معاملات ہیں وہ بھی تو درست رکھنے اس لیے کہا گیا فرض کپایا ہے نہیں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ یہ فرضتے ہوئے لوگوں کو روکنے کے لیے بند باندھا جاتا تھا کہ سارے نہ نکلو فرض کفایہ پھر وہ انتظار میں کہتے ہیں سال تم نے کپایا کی ایسا ہمیں کرنے دو یہ حالت ہوتی تھی ان کی آپ ذرا محتین کے حالات پر امام بخاری کے امام بخاری کی تلوار بھی آپ لوگ نہیں اٹھا سکتے اتنی باری ہوا کرتی تھی سمجھتے ہیں مجھے کہ مجھے مجھے وہ بھی شاید نزاجت خان تھے کھیل نہیں سکتے ہوں گے اپنی جگہ, جگہ سے جگہ جگہ ایسا نہیں کی سے محدود میں لکھی ہیں کہ کوئی الٹا کے ورزش کرتا تھا کوئی یوں کرتا تھا کوئی یوں کرتا تھا اولما میدانوں میں تیر اندازیاں اور گھڑ سواریاں اور یہ کرتے نظر آتے تھے آج علماء یہ کام کریں لوگ کہیں گے مولوی خراب ہو گیا اس کی پیچھے نماز نہیں ہوتی تقوے کا معیار تسن اور بناوٹ بن گیا تو فرد کفایہ کا مسئلہ لوگوں, لوگوں کو جہاد سے ت... اس لیے روکنے سے تھا کہ سب نہ نکل کھڑے ہوں اور آج اس مسئلے کا استعمال اس لیے کہ کوئی نہ نکل کھڑا جس سے پوچھو فرض کفایہ میں نہیں جاتا فرض کفایہ میں نہیں جاتا فرض کفایہ میں نہیں جاتا تو اس فصلے کا مقصد وہ تھا یہ نہیں ہے جو آج بیان کیا جاتا ہے یہ بات بھی یاد رہے گی آپ حضرات کو اچھی طرح سے ورنہ آپ دیکھ صحابہ کیسے نکل رہے ہیں کابین کیسے نکل رہے ہیں مود کیسے نکل رہے ہیں سارے ہزار دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اگر اتنا معمولی قسم کا فرض کفایا تھا تو سب دوڑ دوڑ, دوڑ کے کیوں جاتے ہیں. اور فرض کفایہ میں سے بھی اگر کچھ لوگ کفایت نہ کر رہے ہوں سب کو فرض عین چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے جتنا فرض کے چھوڑنے کا گناہ ہے اتنا ہی فرض کفایہ کے چھوڑنے کا گناہ ہے اس لیے کہ وہ بھی قطعی فریضہ ہے یہ بھی قطعی فریضہ ہے اس کا منکر بھی کافر ہوتا ہے اس کا منکر بھی کافی ہوتا ہے بہرحال ہم نے فرض <سلام> کپایا <کیفایہ> بھی <سلام> علط کر دیا فرض عین بھی علط کر دیا اس کی چاروں شکلیں بھی علط کر دی اور آپ حضرات نے فتوا دیا ہے کہ فرض عین ہونے کی چاروں شکلیں موجود دیا نا فتویٰ آپ حضرات نے اور آپ نے, نے یہی فتویٰ بھی دیا کہ آپ نے چھ شرطیں بھی موجود ہیں الحمدللہ تو اس لیے پھر آپ کوئی پیٹ نہ پھیرے اور بس اپنے آپ کو اس عمل کے لیے وقت کر دیں انشاءاللہ اس کی خدمت کے لیے اس میں لگنے کے لیے اس میں چلنے کے لیے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ دے گا اب تھوڑا سبق کو چلانے کی کوشش کریں گے یسألونک عن الشہر الحرامی قتال انفیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرامی حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ قتال انفیر کہ اس میں قتال کا کیا حکم ہے حرمت والے مہینے چار ہیں تین تو کچھے آتے ہیں ذلقادہ، ذلحجہ اور محرم اور ایک الگ ہے رجب جی یہ تو ابھی پڑھ رہے ہیں یہ آیت نمبر دو سو سترہ شروع ہو گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سترہ کا یہ آپ کے پوچھتے ہیں بدل استعمال ہے کہ حرمت والے مہینے میں کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں اس میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں اصل بات جو تھی وہ اس آیت کو اس آیت کے پیچھے لانے کا مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کو قتال سے تو کوئی انکار نہیں تھا لیکن وہ حرمت والے مہینوں اور حرمت والی جگہ لڑنے سے ڈرتے تھے ان کے اصل دشمن تو کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس لیے عنایتوں کو فوراً لایا تھا کہ ان کے دل سے اس بات کو نکالا جائے اور سمجھایا جائے کہ چتال بھی عبادت ہے اور یہ عبادت ان حالات میں عبادت بن جاتی ہے تو تمہیں کرنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی صلیم کی ہجرت کے سترہ مہینے کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ بن جہش جو آپ کے پھوپی ذات بھائی تھے ان کو امیر بنا کر ایک سریا روانہ فرمایا یہ پہلا سریا تھا اسلام میں جس کو سری ابن عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اور ان کا کام تھا استطلاع دشمنوں کی نگرانی کرنا جاسوسی بڑا زبردست ورک تھا حضور اکرم وسلم کے زمانے میں جاسوسی کے نظام کا کفر کو کہیں رکھنا نہیں ملا دس ہزار آدمی مدینہ میں تیاری کر رہے ہیں اور مدینہ سے ایک کلومیٹر باہر بھی اس کی خبر نہیں پہنچ رہی ماشاء اللہ مانتے اس نظام کو ایک خط جا رہا تھا ہاتھی بلتا رستے میں پکڑوایا ایسا زبردست نظام اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر ایک جاسوس بیٹھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی لاش دور پڑی تڑپ رہی تھی حضرت سلما بنکوا نے پہچان بھی لیا اور جا کے باہر میں اس کو مجلس سے کسی طرح اٹھایا اور گھیر کے جا کے باہر پھینک دیا <تصفح> سارے راز محفوظ رہتے تھے ان کے پکے تھے نا تو یہ سریا بھیجا تھا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی بس یہ لوگ جب وہاں پہنچ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جمع العرہ کی آخری تاریخ تھی سمجھے اور رجب کی پہلی تاریخ تھی تو کافروں سے کچھ لڑائی ہو گئی شخص مارا گیا تو اب مشرقوں نے شور مچایا کہ یہ تو حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کرتے صاحب ابھی بڑے کپیتا خاطر سے دل پریشان تھا کہ کہیں ہم نے گناہ تو نہیں کر دیا تو اس کے بارے میں بھی آئے تفصیل سے ہوئی۔ ہوگی یہ کا یہ سوال کرنے والے سائل کون تھے اکثر مفسرین کہتے ہیں خود مسلمانوں نے یہ سوال کیا تھا اور بعض مفسرین کہتے ہیں کافروں نے سوال کیا تھا پور فطالی کبیرا فرمادی اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے یہ ابتدا میں تھا حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ امت کا اجماع ہو چکا کی اب حرمت والے مہینوں میں جنگ کا آغاز کرنا جائز ہے لیکن, لیکن یہ اس زمانے میں منع کیا گیا تھا وہ سد سب اللہ اور اللہ کے رستے سے روکنا وکفرم اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا مسجد الحرامی اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا وہ اخراج اہلی ہی من ہو اور اس کے اہل کا مسجد حرام کے احل کا وہاں سے نکالنا ان آل ان اولیامستخ <الْمتقون> اصل اولیاء تو یہی صحابہ تھے اس کے اکبر عند اللہ, اللہ کے یہاں بہت بڑا گنا ہے بل فتنا تو اکبر من اور فتنہ یعنی کفر کرنا لوگوں کو کفر کی دعوت دینا لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کرنا یہ خون ریزی سے زیادہ سخت ہے اب ان کافروں کے بارے میں مسلمانوں کسی دھوکے میں نہ رہنا ان کے گورے رنگت ان کے مسکرانے والے چہرے ان کے ناچتے جسم سے کہیں ان کو یار نہ سمجھ لینا بلکہ رب کی بات ماننا اور تمہارا رب ان کی خطلت بیان کر رہا ہے سنو گلا یا گالو نہ یہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے مستقل تم سے لڑتے رہیں گے ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے کیوں حتہ عن دینکم یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے مردد کر دیں پھیر دیں ان ستاؤ اگر وہ اس کی طاقت پائیں چناتے مسلمانوں کو ان ستاؤ کے لفظ سے اشارہ دے دیا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا دین ایمان تمہاری نسلوں کا دین ایمان محفوظ رہے تو ان کو استعمت میں آنے ہی نہ دو پہلے سے ہی اپنا اقدامی طریقۂ بار کاروائی رکھو تاکہ ان کو قوت ملے ہی نہ اگر انہیں قوت مل گئی پھر اللہ کا کہنا یہ کہ تمہیں لڑ لڑ کے کافر بنائیں گے جس طرح سے آج ہمیں سے کوئی ظاہری کافر ہے کوئی باطنی کافر ہے کوئی اندر سے بچ رہا ہے کوئی اوپر سے بچ رہا ہے کوئی کس طور پہ گر رہا ہے ہر شخص کو فکر ہے میری جان بچ جائے بس ایمان بچے نہ بچے دین بچے نہ بچے میری بچوں کا ایمان بچے نہ بچے یہی حالت ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑا ہم ان کی باتوں میں دھوکے میں آتے اللہ کہتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم سے برابر لڑتے رہیں گے ہر میدان میں تاکہ تمہیں کافر کر دے اگر ان میں طاقت ہو تو ہمیں اور جو تم میں دے پھر جائے گا اپنے تین سے مت پھر مر جائے گا بہ کافر ان حالت کفر پر بلا کا ابھی تک دنیا والا خرا ایسے لوگوں کے آما ضائع ہو جائیں گے دنیا آخرت میں بہلائی کا خالدون یہی لوگ ہیں آگ والے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے اب جو لوگ ان کافروں کی بات نہیں مانیں گے کہیں گے ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے تمہاری ہم اپنا وطن چھوڑیں گے لڑیں گے تمہارے ساتھ جو ہوگا مارے جائیں گے ختم ہو جائیں گے مار دو ہم سب کو مار دو ہم تمہاری اطاعت قبول نہیں کرتے ان کا کیا حکم دوسرا صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دے دی ہمیں لڑنے کی لیکن ممکن ہے چھوڑا تھوڑا تھوڑا ناراض ہو ہم سے ہم نے سارے حرام میں کیوں کافر پھر مارا تھا اللہ نے کہا نہیں تھوڑا تھوڑا ناراض بھی نہیں ہوں بلکہ بہت بہت خوش ہوں تم سے دیکھو, دیکھو ان اللہ دینا آمنوا دینا حاضر ہوں جن لوگوں نے ہجرت ایمان، ایمان کی وجہ اٹھی سویر اللہ اللہ کی جیاد کی. کے رستے میں جیات کی اللہ ارجن رحمت اللہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں تم پہ تو ہماری رحمت برت رہی ہے واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے اگلی عادت تھوڑا تشریح کم کریں گے تاکہ سبق بھی آگے بڑھ جائے آیتیں بھی پوری ہو جائیں اللہ کرے دو سو انتالیس نمبر نکالیں آئی جلدی پڑھو گے اللہ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ نمازوں کی بہت حفاظت کیا کرو خصوصاً آصر کی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو اب حکم ملا کہ اللہ ایک طرف زیادہ حکم کہتا ہے دوسری طرف کہتا ہے نماز میں ادب سے کھڑے رہو اب کافروں سے تو لڑائی ہو رہی ہے اور اس لڑائی میں پھر کیسے یہ ساری شرطیں پوری ہوں گی کہا بھائی مجاہد کو مستثنا ہے اس کام سے خفتم پھر اگر تمہیں ڈر ہو کافروں کا یعنی خوف کی حالت میں ہو جنگ کی حالت میں ہو فاری جالم تو پیدل پڑھ لو کھڑے ہو کر اور رخبانہ یا سواری پر بھی پڑھ لو پھر سواری ادھر ادھر بھاگتی رہے منہ قبلہ کی طرف رہے نہ رہے سواری کل پڑے کوئی بھی شکل ہو تمہاری نماز نہیں ٹوٹے گی کی کیونکہ تم مجاہد ہو تم زیاد میں نکلے ہوئے ہو فعید امین تم پھر جب تم امن پالو فرض قر اللہ تو اللہ کو یاد کرو کما اللہ کم مالم سکون جس طرح اس نے تمہیں سکھایا وہ طریقہ جسے تم نہیں جانتے تھے مالم سکون میں ماں مستریہ بھی ہو سکتا ہے ماں موصولہ بھی ہو سکتا ہے دو تین مسئلے معلوم ہو گئے پہلا ہے کہ نماز بہت اہم ہے جہاد میں بھی معاف نہیں ہوتی جو مجاہد نماز میں سستی کرے گا وہ مجاہد میں رہے گا اس کا جہاد ختم جی نماز اتنی اہم ہے لیکن مجاہد کو رعایت دے دی کہ حالت جنگ میں اگر تمہارے اوپر نماز آ جائے تو پیادہ کھڑے ہو کے پڑھ لو یا سواری پہ پڑھ لو سواری دوڑتی رہے بھاگتی رہے تمہاری نماز ہو جائے گی لیکن اگر اس کا بھی امکان نہ ہو پھر فضا کر لو بعد میں جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پہ آپ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نمازیں فضا ہو گئی تھی جب عصر کی نماز بھی فضا ہوئی تو دل پہ بہت چوٹ پڑی اور فرمایا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں صلاح وسطہ سے بھی محروم کیا پھر رات کو جب آپ فارغ ہو گئے تو ہر بلا سے بلال سے آزانے دلوائیں اور ہر ہر نماز کو فضا کیا تو ایسی حالت بھی بعض جب افیش آ جاتی ہے لیکن یہ معذوری کی حالت میں ہوگی لیکن جب پھر تم دیہات سے واپس آ جاؤ تو اب نہ سوچو کہ بخشے بخشائے ہو گئے. اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں اب بھی اللہ کا ذکر کرو نماز قائم رکھو اللہ تعالیٰ نے اور احکام جہاد سے اس کا تعلق ہے وہ آپ سے تو بنا رہے ہوں گے ماشاءاللہ تو اس میں لکھ لیجیے گا پھر اسے سفا 243 سے دو سو آیت نمبر دو سے دو سو تحریض عر الفطال اللہ تعالی کی طرف سے تمام مفترین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی بہت عجیب طریقے سے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دے رہے آدمی جہاد سے کیوں رکتا ہے دو وجوہات ہوتی ہیں عام طور پہ ایک موت کا ڈر کے مر جائیں گے جہاد میں جا کر مر جائیں گے فورن کیونکہ وہاں موت بیٹھی ہوئی ہے یہی ڈر ہوتا ہے نا آدمی کا. اس وجہ سے اکثر لوگ تو اس وجہ سے نہیں ڈرتے دوسرا مال کا نقصان ہو جائے گا پیچھے کوٹی بنگلہ گھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں ہوں فیصلہ تم خود کر لو علم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ تارا میں رویت نہیں جانتے دیکھا تو نہیں تھا موجود نہیں تھے اس وقت رویت کلبی مرادین لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے ارتوی میں لکھا ہے ان کی بچی کا نام تھا داور خان جی مردان ہے نا اس طرح سے داور دان ان کی بچی کا تو یہ داور دان سے نکلے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے ایک قول ہے چھ لاکھ سے ایک قول ہے اسی ہزار سے ایک قول چالیس ہزار اکتیس ہزار تینتیس ہزار ستر ہزار آٹھ ہزار اور تین ہزار یہ مفصر کے اقوال ہیں صحیح کال یہ کہ یہ الوف جمع کثرت ہے تو نو ہزار سے تو بڑا زیادہ ہی تھے اب زیادہ کتنے تھے وہ میرے رب کو پتا کتنے تھے مفسرین نے اسرائیلی روایات سے جمع کیا ہے تعداد کو اور اسرائیلی روایات کے بارے میں ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تقسیب کرتے ہیں اگر وہ ہمارے شریعت کے کسی حکم سے نہ ٹکراتی تو یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلے الموت موت سے بچنے کے لیے ایک تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ قیلہ انہم من اللہ یہ سارے بھاگے تھے جیاد کی سبھی اللہ سے لما امرحم اللہ بھی علیہ لسان حزقیل علیہ السلام جب اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا تھا اپنے نبی حضرت حکیل علیہ السلط و السلام کی زبان پر یہ بھی ایک پولے قول کے تعاون سے بھاگے تھے فرح من تعاون تعاون سے بھاگے تھے یہ لوگ کہ کس طرح سے تعاون کا مرض آگیا گیا علاقے میں تو سارے بھاگے کے بچے اب جا ہیں موت سے جی ہاتھ سے کر یہ سارے پر بھاگ گئے اب کیا ہوا فقال اللہ اللہ تو اللہ نے کہا سارے مر جاؤ چھ لاکھ سے چھ لاکھ وہاں مرے پڑے پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا ان اللہ فغل اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے کنہ اکثر الناس لائش قرون اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور سمجھتے نہیں ہے کہ زندگی کا اور آخرت کا کیا مقصد ہے مسلمانوں دیکھ لیا تم نے کہ موت سے بھاگے تھے مر گئے جب مر گئے اللہ نے زندہ کر دی جب موت سے بھاگے تو کیا ہوا مر گئے نہیں بچ سکے اور جب مر گئے تو زندہ کر دیا تو میں تمہیں ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ تم مرو گے اور زندہ ہو جاؤ گے وہ طریقہ وقاطی روسی رضی اللہ علوم اگر موت سے بچنا ہے تو بھاگو نہیں بلکہ سامنا کرو اور شہید ہو جاؤ زندہ ہو جاؤ گے وقاتی لو پی سبھی للّہ والا رب تھے قرآن واقعہ سنا کے فوراً حکم دے دیا کہ دیکھو تم نے بھاگنا اس طرح سے ورنہ مارے جاؤ گے اور مرنے کے لیے نکلو تو بچ جاؤ گے بچنے کی دو شکلیں پتہ پاؤ گے یا شہادت پاؤ گے ہرال میں بچو گے وقاتی لو پی سبیل اللہ لڑو اللہ کے رستے میں والم اور جان لو ان انہ سمیون علیم اللہ تعالی خوب سننے والا جاننے والا ہے اللہ جائیں گے تو صحیح پر پیسے دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے جان دینا تو آسان ہے پیسے دینا تھوڑا سا, سا مشکل ہے فرمایا اچھا پیسے نہیں دیتے ہو مجھے قرضہ دیو میں تمہارا رب ہوں مجھ پہ تو اعتبار کرو اللہ پہ اعتبار کرتے ہو نہیں کرتے کہا کرتے ہیں پھر اللہ نے کہا قرضہ دے دو کہتا اچھا جی پھر لے لو واپس کرو گے کہ نہیں کرو گے اللہ نے کہا ظاہر کو میرے یہاں تو سود نہیں ہوتا صحیح گنا بڑھا کے تمہیں اب یہ جو اللہ سے پیار کرتا ہو دے دے گا اللہ کو قرضہ تو جہاد کے لیے چندہ بھی جمع ہو گیا کہ اور جہاد کے لیے افراد بھی تیار ہو گئے ساری تشکیل ہو گئی مزے مندل اللہ کون ہے وہ شخص یقری قرضن حسن جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرضہ اچھا قرضہ وہ ہوتا ہے جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے اور دینے کے بعد آدمی واپسی کا فوری تقاضا نہ کرے اور تنگ دل نہ ہو بھائی لَهُ بہو كَثِيرًا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا کئی گنا وقو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے روزی تنگ کرتا ہے اب آزمانے کے لیے ابس اور کچھ پر روزی کو کشادہ کرتا ہے امتحان امتحان لینے کے لیے لئی تُرْجَعُونَ اللہ کیا پتہ تو ہمیں دے یا نہ دے واپس کیا میرے پاس ہی آنا ہے میرے پاس آ جاؤ گے تر جاؤ اللہ کے پاس لوٹ کے آو گے وہاں تو میں دے دوں گا سب کچھ تو آپ اللہ کے پاس تو لوٹ کے جانا ہی پڑے گا اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے اس لیے کچھ لوگ اللہ کو دیتے ہی نہیں ہے کہ کہیں واپس جا کے لینا نہ پڑے اس سے ساری زندگی اسی جگہ رہیں لیکن واپس جانا پڑے گا ہر حال میں کتنی خوبصورت دعوت دی تھی آپ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقرمائے اس کا عمل کرنا کہتے ہیں جب یہ ہی تھے حاضر ہوئی حضرت ابو الحدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ سے کہا اللہ کے نبی سے کہا کہ میں اپنے اللہ کو قرضہ دوں گا سب سے پہلے میرا ایک باغ ہے اس میں چھ سو کھجورے ہیں اور اعلیٰ درجے کا باغ ہے گئے گھر میں اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو آیت نازل ہو گئی اٹھو اللہ کو قرضہ دیتے ہیں اس لیے کہ جب آدمی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو قرضہ لینے والا بہت خوش ہو جاتا ہے تو ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے تو اب دہادا جو ان کی بیوی تھی فورا ہی کھڑی ہو گئی اپنے بچوں کو لیا کہ یہاں سے نکلیں کہ اب یہاں کا سایہ بھی ہم نہ لیں کیونکہ اللہ کو دے دیا نا تو اپنے بچوں کی جیب میں اس بات کی کھجوریں تھی وہ بھی نکال نکال کے پھینک رہی تھی اور ان کی منہ میں اگلی ڈال کے بھی کھجوریں باہر پھینک رہی تھی کہ اب اللہ کو دے دیا ہے اللہ ہمیں بھی ایسے جذبے کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے جو جہاز میں خرچ کرتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ جلتے رہتے ہیں حسد کرتے کہ کہاں سے آ گیا اتنا کیوں آ گیا اتنا کدھر سے آ گیا اتنا تو جلتے رہو, رہو، اللہ نے بڑھا دیا ہم کیا کریں چلے جی آگے الحمد <تصفح> للہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کا اور اس واقعے میں مسلمانوں کو جہاد کرنے کے طریقے جہاد میں آنے والی بعض آزمائشیں جہاد کا انجام ابتلا مجاہدین کے اندر گروپ بننا کہ کتنے گروپ بنانے چاہیے مختلف کاموں کے لیے اور دعائیں کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان فرما دی فرض عین اور فرض کفایہ کا مسئلہ بھی اس میں بیان فرما دی اللہ رب العالمین نے بہت جامع رکو ہے میں زیادہ تسلیم نہیں کروں گا کیونکہ اکثر باتیں میں بتا چکا ہوں صرف اشارہ کرتا جاؤں گا ایک ایک, ایک چیز پر علم اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا ایل الملائی ایک جماعت کی طرف ممبنی بنی علا جو وہ اسرائیل کی اولاد میں سے تھے حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے مم موسا, موسا علی صلاحت کے بعد ان کے نبی کا نام حضرت رحمۃ اللہ علیہ علیہ لکھا ہے جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا اپنے نبی جو زمانے میں نبی حضرت اشمعیل موجود تھے ان سے کہا اب اصل نام آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں بادشاہ مقرر کر دیں نقات فی صبی اللہ تاکہ ہم اللہ کے رستے میں قتال کریں کرنے کے لیے امیر شرط کی فرضیت کے لیے امیر شرط نہیں بات سمجھ آتی ہے آپ لوگ یہ مطلب معلوم ہے بہت لوگ تنگ کرتے ہیں کھڑے ہو کر کہ جہاد کے لیے تو پہلے ایک امیر ہونا شرط ہے تمہارے تو اتنے سارے امیر ہیں ایک امیر ہونا شرط ہے میں نے کہا آل سنت و جماعت کی کسی کتاب میں یہ مطلب دکھا دو تو ہم جھوٹے تم سب کے ہاں البتہ اتنا آشریا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امیر شرط ہے ہماری کتابوں میں تو نہیں لکھا جہاد کی فرضیت کے لیے امیر شرط نہیں آپ کے گھر میں کافر گھوسا ہے اور گنے لے کے کھڑے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابا تو امیر ہے کہ میں امیر ہوں پہلے مقرر کرتے ہیں پھر ہم کھینچتے ہیں وہ کہ آگے چاروں طرف سے آگ لگا دی ہماری چورا کا اجلاس کر رہا ہے گھر میں امیر کون ہوگا وہ کہتے بڑا بھائی ہوگا کہتے ہیں نہیں نہیں چھوٹا بھائی ہوگا وہ کہتے نہیں ابا حضور ہوں گے نہیں کہتے ہیں چھٹا ہوں گے فرض ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا تھوڑا جہاد کی فرضیت کے لیے ایک امیر کا ہونا شرط نہیں ہے اعلی سنت وال جماعت کے نزدیک پھر کہتا ہوں جہاد کی فرضیت کے لیے اعلی سنت و جماعت کے نزدیک ایک امیر شرط نہیں ہے متفقہ کا مسئلہ ہے جہاد کی ادائیگی کے لیے شرط فرض تو ہو گیا جب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا فرض ہو گیا اب ہم ادا کرنے جا رہے ہیں اب ایک امیر ہونا چاہیے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہے کتنا فرق ہے دونوں میں فرض تو ہو جائے گا ان کے حملہ کرنے سے وہ جو چار شکل میں نے عرض آپ کو اب ادا کرنے جا رہے ہیں تو اب ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اگر دو آدمی بھی جا رہے ہیں تو ایک امیر ہونا چاہیے ورنہ نظم و ضبط نہیں رہے گا یہ بنے اسرائیل موجود تھے ان میں نبی بھی موجود تھے سب کچھ موجود تھا قرآن میں جو ذکر کیا کہ باس لانا عملی کن قاتل فی معلوم ہوا جی تو ان پر فرض ہو چکا تھا لیکن اب اس کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے تو ادائیگی کے لیے تو امیر شرط ہے تو اس لیے انہوں نے اللہ سے امیر مانگا اللہ نے امیر دے دیا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آپ کو فرق معلوم ہو گیا یہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں اس بارے میں اس لیے ذرا اس کو سمجھ لیں صحیح تم ندی نے کہا تم بنی اسرائیل ہو تمہارے تو باپ دادا بھی وہ تھے اللہ تو خود کیوں نہیں لڑتا جا کے دوسرا طاقتور ہے مسا آپ بھی کیا لڑنے ماشاءاللہ ہم ذرا یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ہم کمزور لوگ ہیں ہم نہیں جاتے انہا کومن چبا رینا وہ بہت طاقتور ہے سپر پاور بیٹھی آگے ہم نہیں جاتے ماشاءاللہ اللہ خود لڑے او اور مساف دے نا آپ کو اللہ سے بڑا پیار ہے لڑے تو یہ نبی کو بھی پتا تھا اسی قوم میں سے تم سے اس بات کی بھی توقع ہے ان علیکم القتال کہ جب تم سے لڑائی فرض کر دی گئی حکم دے دیا گیا اللہ تو قاتلو تو پھر تم نہ لڑو قالو وہ کہنے لگے ہمیں مسئلہ معلوم ہو گیا ہے اس حالت میں تحاد پر ذہن ہوتا ہے تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے بما لینا ہمیں کیا ہو گیا اللہ نقاتلہ فی سبیل اللہ کہ ہم نہ لڑیں اب اللہ کے رستے میں وقد اخرجنا من دیارنا حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے شہروں سے وہ اپنے بیٹوں سے ہمیں جدا کر دیا گیا تو لڑائی تو ہم پہ فرض ہے اس لیے ہم لڑیں گے